شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق و یاد جالوہ رسولان رسولان سے پہلے کیا مقدر ہے یاد جالو اور بنائے گے اس کو رسول طرح بنی اسرائیل کے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رسول ہوں گے تمام کائنات کے یا صرف بنی اسرائیل کے صرف بنی اسرائیل کے اور بنائیں گے اس کو رسول بنی اسرائیل کے اچھا یہ بی بی مریم کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہیں ابھی تک عیص علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے یہی بات ہے عی ص علام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اور بی بی صاحبہ کیا خوشخبری دی جا رہی ہیں اب آگے دیکھو انی کمبیا تین یہ علیہ السلام کی تبلیغ ہے وہ بھی پیدا بھی نہیں ہو تو کیسے تبلیغ ہو گئی لہذا یہاں ان دماج ہوگا یا نہیں او پہلے میں بتا رہا ہوں یا نہیں بتایا جی پہلے بتا رہا ہوں میں کہ بعض اوقات ان دماج ہوتا ہے عبارت کیا کی جاتی ہے مقدر کی جاتی ہے تو اس سے پہلے بھی ان دماج ہے آپ جلال شریف کے اندر دیکھیں پاغول داعی صاحب کیا یہ بی بی مریم کو بشارتیں ملی اس کے بعد علیہ اسلام پیدا ہوئے بڑے ہوئے ان کو نبوت ملی اور کر تبلیم ہوئی یہ ساری عبارت کا ہے معروف ہے تو اوپر حاشبہ لکھ لو اس مقام پہ ان دماج ہے یہ ہماری استلامی ہی ہوتا ہے ان دماج عبارت معروف اس مقام پہ کہے جی ان ہے اور انی کا جیتکم جی تو تبلیغ عیسیٰ ہے بھائی بی بی صاحبہ کو بشارتیں نہیں مل رہی اس کے بعد بازو ہے کہ پیدا ہوئے نبوت ملی اب تبلیغ کر رہے ہیں تبلیغ عیسیٰ تو انی کا جیتکم تو تم کے ریچے کا لکھ رہے ہو تبلیغ عیسیٰ بے شرط میں تحقیق لے آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانیاں آیا تین سے, مراد جن سے آیت ہے کیا تھا اپنی نبوت پہ نشانیاں وہی بہج ذات بے شخ میں تا کہ لے آیا ہوں تمہارے پاس یہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نشانیاں اپنی نبوت پہ میرے رب بہم تمہارے رب کی طرف سے اور نشانیاں کیا تھی موزات اب آگے موزات کا ذکر ہے انی اخلوک رقوم موجات عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے موجود ہی شروع ہو گئے نمبر ایک لکھو اخل و بے شک میں پیدا کرتا ہوں یا بناتا ہوں بے شک میں بناتا ہوں واسے تمہارے مٹی سے مصر شکل پرندے کے مٹی سے پرندہ بناتے تھے علیہ اس السلام یہ پرندہ کہتے ہیں تھا اسی کو بناتے تھے بھائی اردو میں چمگاد کہتے ہیں وہ فارسی والے اس کو کہتے ہیں شپرا کیا وہ جانتے ہوئے؟ کوئی ہے فارسی والا ہاتھ کھڑا کرے نا فارسی میں کیا کہتے ہیں شپرا سمجھے یہ شپرا سر میں تھا شب پرا کیا رات کو اڑنے والا شب پرا پر تو فارسی والے شب پرا اس کو کہتے ہیں تمہارے مٹی سے مسر شکل کے, اس کے پرندے کے پا دیتا ہوں بیچ اس کے پد ہو جاتا ہے سچ مچ کا پرندہ ساتھ حکم اللہ کے پھول کیا پرندہ ہو گیا تو اللہ کے حکم سے یا ان کے حکم سے پرندہ بنانا عیشا کا کام اور اس کو اڑانا کس کا کام اللہ کا کام تو موجزہ سر میں پہلے خدا بندی ہوتا ہے موجودہ کا ہوتا ہے پہلے خداوندی ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پہ شادر ہوتا ہے وہ عبر العکما والر سر میرے لیے ہر نبی کو معجزے دیے گئے وقت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کس کا چرچہ تھا جادو کا تو ان کو بوجز دور کے مطابق دیا جا کے شام بن جاتا تھا ان کا لاٹھی سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب کا چرچہ تھا اس کا یونانی طب کا بہت چرچہ تھا بڑے بڑے قابل حکیم پائے جاتے تھے اور سب کو علاج کر لیتے تھے لیکن نو مردے کو زندہ کر دیتے تھے نہ برش کی بیماری والے کا علاج کر سکتے تھے برس کی بیماری یہ ہوتی ہے یہ ہاتھ پاؤں بجور پہ سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں ایسے ایسے منہ پہ ایسے وہ بڑھتی جاتی ہے لا علاج ہوتی ہے تو برس کی بیماری کا علاج نہ پہلے تھا نہ آب ہے مادر زاد اندھے کا علاج نہ پہلے نہ اب ہے بالکل ماں کے پیڑ سے اندھا پیدا علاج ہو, ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کمزوری ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ طبیبوں کی طاقت سے باہر تھیں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہی بات دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلاغت کا چرچہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قرآن نازل کر دیا کہ بلاغت میں قرآن کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے ایک آدمی نے میرے اوپر سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بردوں کو زندہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے میں نے کہا کئی سال سلام کیا وہ معذات کہاں ہیں وہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے چار مردوں کو زندہ کیا اسی وقت پھر اللہ نے مار دیا آپ ہیں وہ مردہ دیں اللہ نے اپنے محبوب کو وہ معضہ دیا ہے جو اب بھی موجود ہے آپ کے سامنے اور قیامت تک ہو گیا. یہ کیا مت رکھے گا یہ موجود واقعہ میں کیا مت ہے اور اس کے ساتھ ظاہری مردے جو ہیں ان میں حیات آئی سبحان اللہ قرآن پاک کے ساتھ اربوں مردے زندہ ہو رہے ہیں اور روحانی زندگی آ رہی ہے نہیں تو یہ حیات سب سے اونچی ہے دیکھو جی وا اوبر اکما ہا یہ موزن پر کتنی ہے جی دو اور اچھا کرتا ہوں میں اکما کو مادر رات اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو یہ میں بتا چکا ہوں نا اچھا جی با بے یہ نمبر کتنی ہے جی تین اور زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو ساتھ حکم اللہ کے اللہ کے تو مردے کو زندہ کرنا حقیقت میں فیل کس کا تھا وہ خدا بندی فیل تھا حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہوا چار مردے زندہ ہوئے لیکن وہ بھی اسی وقت مر گئے سمجھے وا وہ نبے نمبر کتنی ہے جی تو سارے السلام بتا دیتے تھے کہ ابھی تم دال کھا کے آئے کیا گوشت کھا کے بتا دیتے تھے اچھا جی گاؤ نبے کو میں اور خبر دیتا ہوں میں تم کو ساتھ اس کے کہ کھاتے ہو تم اور جو ذخیرہ بناتے ہو اپنے گھروں کے اندر بتا دیتے تھے کہ فلاں چیز کھائی ہے فلاں چیز کا ذخیرہ ہے ان نف کا بے شک ان میں ظالکھا کے نیچے موجزات لکھو بے شک ان موجات میں البتہ دلیل کافی ہے سے تمہارے میری نبوت کی آیا تن کے نیچے لکھو میری نبوت کی دلیل کافی ہے واسطے تمہارے میری نبوت کی اگر ہو تم مومن و مسد اس سے پہلے بھی جے تو کم محدود و جے تو کم و او اس کا تعلق پہلے جے تو کم کے ساتھ ہوگا انی قد جے تو کم دیکھ رہے ہو نا اور آ ہوں میں تمہارے پاس تصدیق کرنے والا واسطے اس کتاب کے جو آگے میرے ہے وہ کیا تورا, تورا کم ہوں. وَالے اور حلال کروں میں واسطے تمہارے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئیں تمہارے اوپر طورات کے اندر چند چیزیں حرام کی گئی تھیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا حلال ہیں پہلا حکم منسوخ ہے وہ آگے پڑھو گے کہ یہود کے اوپر ایک تو چربی حرام تھی کیا حرام تھی شہم و ہما آگے آئے گا یہ بکری گائے وغیرہ کی چربی کا تھی حرام تھی دوسرا ہے کل عزیز و پر ہر ناخن والی چیز بھی کیا تھی حرام تھی ناخن سے مراد ہے بندوں کے پاؤں یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ پرندوں کے پاؤں ایسے کھلے ہوئے نہیں ہوتے لیکن گھوڑے کا پاؤں کیا ہے کیا ہے بند ہے نا اس کا پاؤں اونٹ کا پاؤں کیا ہے بند ہے بداخ کا پاؤں کیا ہے بند ہے شتر مرغا پاؤں بند ہے سے بند ہوتے ہیں تو یہ چند چیزیں تھیں ان کو کلو زیر کہتے ہیں جن کے انگلیاں کھلی ہوئی نہیں تھی پرندوں کی دیکھتے کھلے ہوئے مرغی کی دیکھ لو کھلی لیکن بداخ کی کیا ہے وہ بند ہے شتر کی. یہ حرام تھے اونٹ بھی حرام تھا گھوڑا بھی حرام تھا سمجھے دیکھو جی اور تاکہ حلال کروں تمہارے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تمہارے پر نیچے لے کھلو نا چربیاں کلو زی ظفر آگے تحقیق آئے گی کلو زی ظفر بازل تھی چربیاں و کلو زی ظفر حلال کرتا ہوں تمہارے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی گئیں تمہیں رب اور آ ہوں میں تمہارے پاس ساتھ دلیل کے تمہارے رب کے یہ جن چیزوں کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ حلال ہیں ان پہ بھی دلیل ہے ان پہ بھی کہا ہے دلیل ہے میرے پاس نفس کی فتق اللہ اصول کامیابی پر ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری یہ دو ہیں اصول کامیابی ان اللہ ربی ربکم دو خلاصہ تعلیم ایسا خلاصہ تعلیم عیسیٰ عیسیٰ کی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے کہ مجھے خدا کا بیٹا سمجھو معبود سمجھو یا خدا کو معبود سمجھو ہاں اللہ کو معبود سمجھو خلاصہ تعلیم عیسیٰ یہ ہے کہ بے شک اللہ رب ہے میرا رب ہے تمہارا پس عبادت کروس کیجیے عیسی دھا ہے راستہ فل آسہ عیسیٰ میں نم عنا دون عیسیٰ علیہ السلام جی قوم میں تبلیغ کرتے رہے لیکن قوم بھی یہودی تھے نا کیا دے یہودی تو بس بدمخاش ہوتے ہیں تھوڑے آدمی مسلمان ہوئے یہودیوں نے بادشاہ کو کہہ دیا اس وقت کا بادشاہ تھا کہ عیسیٰ جو ہے نا یہ تورات کو تبدیل کر رہا ہے تورات رات کو کیا کر رہا ہے دیکھو تورات کے اندر کیا تھا کہ فلاں فلاں چیزیں کیا ہیں آرام ہیں کل دینی یہ کہتے حالات ہیں کو تبدیل کر رہا ہے کہ غلط جسم کا آدمی ہے بادشاہ نے آڈر جاری کر دیا کہ یہ سب کرو گرفتار کرو اب عیصل السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ وہ بار ہواری تھے ان کے اور بھی ہوں گے بیٹھ گئے تو آدمی یاد جاسوس وغیرہ کہ پہلے ان کو پہچانے پھر گرفتار کرے ایک جاسوس آ کے بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کس کی بنا دیسا کی تو گرفتار کرنے والے جو آئے نا اس کو عیسیٰ سمجھ کے گرفتار کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا دیا انہوں نے اس کو عیسیٰ سمجھا سولی پہ چڑھا دیا وہ بعد میں شک میں رہے سمجھے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے اور یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے باعث اختلاف کے اندر ہے کہناد قوم لکھو پتہ کے معلوم کیا عیسیٰ نے ان سے کفر کو پرمانا کے من انسار ہی اللہ کون ہے مددگار میرا زاہبان اللہ اللہ, جار اللہ کے دین کی میں دعوت دیتا ہوں سمجھے جی کیا درا کے جانے والا ہوں طرف اللہ کے کال الحوار یوں دعوت السلام نے دعوت دی کہا ہماری ہاں مددگار اللہ کے دین کے, باللہ. ایمان اللہ اللہ کے. گواہ ہو جا تو بائی طور کے ہم کیا ہیں مسلمان باہی ایمان لائے باقی ایمان نہ لائے ربنا آمنا. منا اے ہمارے پرردگار ایمان ہم ساتھ اس کے جو اتارتوں نے اور تابع کی اتباع بھی ہم رسول سوچ پاس لکھ تو ہم کو ساتھ مصدِقین کے شاہدین بامان مصدقین تصدیق کرنے والوں کو ساتھ بھئی وہ ہواری کیا تھے بعض علمات یہ دیں کہ ہماری تھوبی تھے وہ بارہ آدمی تھے کہتے تھوبی تھے, دھو بھی تھے. وہ چونکہ کپڑوں کو دھو کے صاف کرتے تھے اس لیے ان کا نام کا رکھا گیا ہماری رکھا ہماری ہور سے ہے اور کہتے صفایا جی کو وہ بحث کی حوروں کو بھی حور چوں کہتے ہیں وہ بھی گوری ہوگی صبح لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ وہ شاہزادے تھے کیا شاہی خاندان کے آدمی تھے وہ بارہ تھے وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے صوبہ جی سے ان کو ہماری کہا گیا یہ سمجھا جی دو کال ہے یا دو بھی تھے یا شاہ ہے ہمارا رجوع اس کی طرف ہے وہ مو مکر اللہ مکر یہد و حفاظت باری تالا مکر یہود و حفاظت باری تالا یہود نے مکر کیا اللہ نے حفاظت کی بھائی مکر کا لفظ ہے نا عربی میں کہتے ہیں تدبیر لطیف ماکر کس کو کہتے ہیں باری جو تدبیر ہو گہری تدبیر ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے ماکر عربی لفظ ہے ہماری زبان میں مکر کا لفظ غلط ہے لیکن عربی کے اندر ماکر کس ہوتے ہیں تدبیر لطیف کو اب دیکھیں ماکر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اگر معنی غلط ہوتا تو اللہ کی طرح نسبت کرتے تو پھر میں وہ ماں کروں انہوں نے بھی تدبیریں کی خفیہ انہوں نے بھی تدبیریں کی خفیہ عیص السلام کو قتل کرنے کی وہ اللہ, اللہ نے بھی کہا کہ تدبیر کی اور اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والوں کا آپ دیکھو ماں کرین کے ساتھ خیر ہے نہیں تو معلوم مکر بری چیز کو نہیں کہتے تدبیر الحا دیتا ہے اس کال اللہ عیسہ انہوں نے بھی تجویر کی اللہ نے بھی تجویر کی تجویز کس کی غالب پہ رہی کیس کی بھائی اللہ کی ابلی کوئی تجبیر خداوندی کا بیان تجبیر خداوندی کا بیان تجبیر تجویر ایک ہی چیز ہے تجبیر خداوندی جس میں پانچ وعدے ہیں تدبیر خداوندی بندی جیس میں کتنی وادے ہیں جی پانچ وادے جب فرمایا اللہ تعالی نے اے عیصا انی متوفی کا بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو متوفی کا منع یہ کو پورا پورا لینے والا ہوں. توفی ف استفا ہے کسی چیز کو پورا پورا لینا یعنی روح مال جاست لینے والا ہوں ایسا بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں کو وہ کیسے پورا پورا لینے والا ہوں آگے واؤ کہ نہیں چلی کو تفسیریا واؤ تفسیریا ہے بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو یعنی اٹھانے والا ہوں تجھ کو طرف تو تفسیر اور تفسیر بن کی؟ بے شک میں پورا, پورا لینے والا ہوں تجھ کو یعنی اٹھانے والا ہوں تجھ کو طرف اپنے اکثر مفسرین یہی معنی کرتے ہیں کہ پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو یعنی اٹھانے والا ہوں تجھ کو اور اس کے مطابق بھی ہے بما کا ہو بما صالاب ہو ولاً شبِ عالم وما کا طلوع ہو یقیناً برافا بر اللہ ہو انہوں نے بالکل قتل نہیں کیا یقینی بات ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا حضرت عیسیٰ اس کے مطابق بھی ہے یہ برزئی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مانا کیا ہے متوفی کا معنی فوت کرنے والا ان کو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 سما متوفی کافی آف زمان کے در منصور لکھ لو در منصور علامہ سویتی کی جلد نمبر دو صفا چھتیس تو ٹھیک ہے ابن بعد متوفی کا میں نے کہا کرتے ہیں مو لیکن کیا کہتے ہیں کہ متوفی بعد میں ہے رافیل کا کیا ہے پہلے فی الحال تجھ کو میں اٹھاؤں گا اور اپنے وقت کے اندر تجھ کو مو دوں آپ سوال کریں گے جب متوفی بعد میں آتے اس کو پہلے کو لایا گیا پہلے لایا گیا یہ سارے السلام کی خوشخبری کے لیے اس کے لیے کہ اے ایسات اس کو قتل نہیں کریں گے خوش ہو جا تو اپنے وقت میں مرے گا یہ بہت کو مقدم اس لیے کیا گیا تاکہ یہ سارے سلام خوش ہو جائیں یہ قتل نہیں کریں بھئی بات ہی تو ابن عباس سے جو انہوں نے حوالہ پیش کیا ابن عباس نے تو یہی کہتا ہے کہ سما متوفی کا بھی آخر زمان فی جی اٹھانے والا ہو. تو ابن عباس کا حوالہ ان کے کام کا نہیں ہے سکتا دیکھو ہی. تو اب ابن عباس کے حوالے کے لحاظ سے متوفی کا ہوگا آخر زمان میں ہوگا کہ وعدہ نمبر ایک لکھو اور راستے کا لیا ابھی ہوگا وعدہ نمبر کتنی دو وہ مطروں کا من الزین کا تیسرا وعدہ اور پاک کرنے والا تجھ کو کافروں سے وہ کیسے پاک کرنے والا ہو وادہ نمبر تو یہ ہے کہ میں نبی آخر زمان بھیجوں گا جو تیری اور تیری اماں کی تہارت بیان کرے گا سبحان اللہ اور یہودی تحمد لگا دیتے یا نہیں بی بی ہم پہ تحمد لگاتے تھے ایسا بھی تو, تو صفائی کس نے بیان کی نبی آخر زمانے اور قرآن کیسالت کو, کو. اتباؤ کا مانا تیری رسالت کو مانیں گے یا اتباع سے مراد تمام آکام اتباع نہیں اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو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 اب آپ ب نظر انصاف سوچیں دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں اور عیسائیوں کی حکومتیں زیادہ یہود بھی وہ یہودی کو جو ایک اسرائیل ہے صرف اور وہ بھی امریکہ اور برطانیہ کی چھاؤنی بنی ہوئی ہے امریکہ برطانیہ ہاتھ اٹھا لیں تو دو دن میں ختم ہو جائیں گے تو قیامت تک کون غالب رہیں گے یہود کے اوپر مسلمان اور عیسائی ان کی حکومتیں ہوں گی غلبہ ان کا ہوگا مرجن پر کتنی جی تر میرے لوٹنے تمہارا اور فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے جس بات کے اندر اختلاف کرتے ہو تم کافر بیان فیصلہ اللہ نے فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان یہ بیان کیا ہے فیصلہ یہ مرزا جو ہے نا جہاں بھی جاتے ہیں نا پہلے پہلے یہی مسئلہ چھیڑتے ہیں کہ ایسار سر مر گئے مولانا محمد جلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں بیٹھا ہوا تھا میرے استاد تھے حضرت مولانا خیر محصب رحمۃ اللہ علیہ جلندری خیر رحمت اللہ علی تو مرزا ہی آ گیا بعد شروع کر دی کہ ایسا مر گئے میں نے کہا دعا خیر دعا خیر مر گئے پھر کہنے لگا کہ مرزا غلام میں تو, تو یہ بر عیشا نبی بنے کون مرزا پتوی مناسبت کیا ہے <تصفح> نبی کہنے کا میں نے کہا مرزا کیوں نبی کوئی مراسبات بھی, بھی ہوتی ہے کہ عیسائی جی چونکہ مر گئے مرزا نبی آئی چڑے گا یہ تھا میرے استاد تھے حضرت مولانا خیر جالندری خیر الفر تو مرزا ہی آ گیا بادشاہ کر دے گا علیہ شرام مر گئے میں نے کہا دعا خیر دعا خا مر پھر کہنے لگا کہ مرزا غلام ہے میں نے کہا میں, نبی ہوں. میں نے کہا میں, نبی ہوں. کہ تو تو نبی. میں نے کہا مرزا کیوں نبی وہ بنے کون مرزا کو ہے یہ بر عیشا نبی بنے کون مرزا کوئی تو ہاں؟ ہاں مناسبت کیا ہے کہ کہنے تو توں نہیں میں نے کہا مرزا کیوں نہ بھی مراسبات بھی ہوتی ہے کہ عیسائی جی چونکہ مر گئے مرزا جا ہی چڑے گے یہی بات چڑے گی کہاں حضرت بیان نے فیصلہ لکھا ہے بیان نے فیصلہ پر جو کافر ہیں فوج عذاب دوں گا میں ان کو عذاب سخت دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی یہ کافر یہی یہودی دنیا میں ان کو عذاب ملے گا یا نہیں عیسی علیہ السلام جب اتریں گے نا یہودوں کو خوب رگڑا نکالیں گے عیسائی تو فوراً مسلمان ہو جائیں گے سمجھے امن ام آل کتاب اللہ یوم قبلا موت ہی عیسی علیہ السلام کی موت سے سارے اہل کتاب جب بن جائیں گے مسلمان بن جائیں گے اب اہل کتاب مسلمان بنے ہیں سارے تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ کی موت نہیں ہے آئیں گے ان کی موت سے پہلے امن آلتاب الا یوم ان قبلای ساری سارے مسلمان ہو جائیں گے باقی یہودی کریں گے ہیری پھیری تو یہ سارا اسلام لشکر تیار کریں گے حکر جنگ کریں گے حدیث پاک میں آتا ہے کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو دراخت بھی بولے گا پتھر بھی بولے گا میرے پیچھے کون ہے یہودی خبیر چھپا اس کو قطع کر دکھا دیں دیکھو جی یہی ہے عذاب کا عذاب سات دنیا میں یہی اذا آخرت کے اندر اور نہ ہوں گے, گے بشارت جو مومن ہے ایمان لائے عمل کی اچھے بس پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ثواب بن گے اور اللہ طرح نہیں محبت ابت کے ساتھ فرمائے اے میرے محبوب یہ مذبور ظال کا کام اشعار کون ہے اے السلام کا واقعہ یہ مذبور پڑھتے ہیں اس کو اوپر تیرے مینال آیات کائنہ مینال آیات جار مجروم تالے کائن درا علیہ کے ہونے والے یہ واقعہ دلائل نبوت سے آیات کے نیچے کا لکھنا ہے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 بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی شبہات دور ہوتے آ رہے ہیں اب جواب شبوں کی تکمیل ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو کی ماں ہے اور باپ نہیں اے باپ جب باپ نہیں تو خدا باپ ہیں عیسائیوں نے کہا جب باپ نہیں عیسا کے تو کون ہے خدا باپ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا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 پیدا کیا اس کو مٹی سے پھر کہا اس کو ہو جا بھائی یقون یقون ہے مزارے لیکن بمانے ماضی ہے ہو جا پب ہو گیا الحق کو رب کا تاقید مضمون حق کا معنی امر باقی لکھو امر واقعی یہ امر باقی ہے تیرے رب کی طرف سے جو اس سارے سو کے بارے میں پس نہ ہو تو شک کرنے والوں سے اے مخاطب عام مخاطب کو کہا گیا حضور کو نہیں کہا گیا حضور کو, کو کوئی شک نہیں کہا پسنا نہ ہو تو شک کرنے والوں سے عام مخاطب دعوت مباہلا آخر میں دعوات مبالا آخر میں دعوات مباہلا بھائی مناظرے کے اندر تو ہر جائے کون ہر جائے وہ وف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 تو میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مبالا پیش کی ان کو حضور تو صدبہ پا آ گئے اپنے عزیز وہ لے کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ علاتی سمجھے جی حضرت علی تھے حضرت حسن تھے حضرت حسین تھے, تھے نورانی شکلیں تھیں سمجھے اب وہ عیسائی کو تیاری کرنے لگے تو اب وہ حادثہ بین الکنا ہوئے خدا کا خوف کرو تو تو جانتا ہے نا سچے نبی ہیں کہ نورانی شکلیں ہیں حضور دعا مانگیں گے یا آمین کریں گے تباہ ہو جاؤ گے کبھی وہ جل جاؤ گے آگ میں جل جاؤ گے اس لیے حضور کے ساتھ صلح کر لو تو آئے حضور کے ساتھ صلح کی جز ادا کرنے کا کیا کہ ہم ٹیکس ادا کریں گے جز ادا کریں گے یمن کے اندر ہوتے تھے کپڑے بہت ہوتے تھے اتنے اتنے کپڑے بھیجیں گے تب عصیر کے اندر لکھا ہوا ہے تو جزا کا فیصلہ کر کے واپس لے دیکھو جی ایک بات میں عرض کروں ہمارے علماء لکھتے ہیں جو مسلمانوں کی آپس اندر جماعتیں ہیں نا یہ ایک دوسرے کو مبالے کی دعوت نہ دیں ایک چند دن پہلے دیکھا تھا ہمارا کہ جو بندیوں کو بریلیوں کو مبالے کی دعوت دے رہا تھا وہ اہل حدیثوں کو مبالے کی دعوت دیتے ہیں یہ نہ دعوت دیا ہو جو کتی طور پہ کافر ہیں نا ان کو مبالے کی دعوت دو جو مرزائی ہیں کیا قطی طور پہ کافر ہیں تمام مسلمانوں کی عقیدے سے حکومت نے بھی ان کو کافر قرار دیا ہے کہ آپس میں چھوٹے موٹے مسائل میں آ کے دعوت مبالا نہ دی جائے آخر میں دعوت مبالا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دعوت مبالا دیں گے اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ آبالہ کریں اسی وقت بھی مر جائے کہ اللہ پہ قرار نہیں جائے میرے تو خیر مر دیا تھا کٹی خانے میں تو پہلے بتایا میں نے یا نہیں جھگڑا کرتا ہے تیرے ساتھ کے بارے میں آپ فرما دیجئے آؤ پکارتے ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو وہ انفوسنا وہ انفو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری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 التجا کرے گیڑ اللہ تعالی کے سامنے آجزی کریں. پھر کریں ہم اس کہ قیفیت مبالا کرابی لکھو پس کریں ہم لانا اللہ کی اس کے اوپر جھوٹوں کے اوپر ان کا سس الحق خلاص ہے بحث خلاص ہے بحث اور دلائل بحث اور دلائل بے شک یہ البتہ یہی بیان ہے سچا کے اس کے بارے میں عیسی علیہ السلام کے بارے میں وما من اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ عیسا معبود نہیں بن سکتا اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہی کیا ہیں غالب ہیں حکمت والے ہیں پہم طب اللہ ب صدر یہ پھر جائیں تب بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ایسے مفتین کو یہ ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا مبالہ بھی ہوا ان کے ساتھ نصارہ نجران کے ساتھ آگے پھر ان کو اہل کتاب تمام کو دعوت دی جاتی ہے آؤ دین کی طرف آ جاؤ یہ مناظرہ مبال ختم بات کے ساتھ اور بے اتفاق کی بات ہے کہ کل میں سفر کر کے آ رہا تھا تو میں نے مورو سے ٹیلی فون کیا میرے استاد محترم رہتے ہیں حضرت مولانا شمس الدین صاحب حیدرآباد میں ان کی زیارت کے لیے میں جاتا ہوں میں نے کہا زیارت کروں تو جب ٹیلی فون پہ رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ میرے استاد محترم کی بیوی اہلیہ پوت ہو گئی ہے بہرحال استاد کی بیوی تو امی ہوتی ہے نہیں استاد ابو ہوتا ہے وہ امی ہوتی ہے تو الحمدللہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں اپنی امی کا جنازہ پڑھ لیا کر سر کے بعد استادوں کے ساتھ بھی میں نے تعزیت کر لی تھی تو حضرت بھی فرما رہے تھے ان کے بیٹے بھی کہ دعا ضرور کرنا تو الحمدللہ بابر کا ہے تو دعا کریں اللہ تعالی ہماری امی کی مغبر فرمائے ترقی اللہ یا اللہ تمہارے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 www.shaheedislam.com